حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز آج کے بی سی سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق انشاءاللہ العزیز اللہ کچھ باتیں ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے اور قرآن تعلیمات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک عصمت علی شان ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ہم جس موضوع سے متعلق اور جس سورہ مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے وہ سورہ مبارک ہر مسلمان کو بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو وہ صورت یاد ہوتی ہے اور ہماری بنیادی تعلیم ہی یہی اور بچہ جیسے ہی کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نماز کی طرف جیسے ہی اس کی طرف کچھ ترغیب جاتی ہے اور نماز پڑھنے کی طرف جیسے ہی اس کا رجحان جاتا ہے مکتب میں جاتا ہے یا مدرسے میں جائے یا اسکول میں جائے کہیں بھی تعلیم حاصل کرے اور جب اس کو نماز کے لیے جب تعلیم دی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہی یقیناً اسے سورہ فاتحہ سیکھائی جاتی ہے جی ہاں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ جسے ام کتاب بھی کہا جاتا ہے اس سورہ فاتحہ کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم چند باتیں عرض کریں گے اور ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ کا پورا درس آج کے اس سلسلے میں نہیں ہو سکے گا اور اس کی ابتدائی چند آیات مبارکہ سے متعلق درس انشاءاللہ شاء آج کے سلسلے میں ہم شامل کریں گے اور نیکسٹ سلسلے میں بھی انشاءاللہ شاء سورہ فاتحہ کا یہ درس کمپلیٹ اس سورہ مبارکہ کو ہم انشاءاللہ اللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ فاتحہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی اس کے بارے میں اکثر نے یہی فرمایا کہا کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی یعنی ہجرت سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اور ہجرت کے بعد بھی اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اور اسی وجہ سے اس سورت کو سب سبع المسانی اسب المسانی کہا جاتا ہے یعنی وہ سورت وہ سات آیات جن کو بار بار پڑھا جائے یا وہ جو دو بار نازل ہوئیں اور متعدد بار وہ سات آئے نازل ہوئیں اس لیے ان کو اس سورہ مبارکہ کو یہ اس نام سے بھی موصوم کیا جاتا ہے اور اس نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے تو اس صورت کے بارے میں کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس کا نزول ہوا اور مدینہ منورہ میں بھی اس کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وسلم نے بارے میں اس صورت کی فضیلت اور اس صورت کی اہمیت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے بلایا نماز کی حالت میں مجھے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو بارگاہ رسالت میں میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا <تصفيق> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تو تاجداری رسال صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا اس وللرسول اذا دعاکم یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے یعنی جب وہ تمہیں بلائے کیا تم نے یہ نہیں سنا مطلب یہ کہ اگر نماز کی حالت میں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تھا تو قرآن مجید میں یہ بھی تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے حاضر ہو جاؤ تو نماز میں بھی اگرچے تھے اور حضور کا فرمان آ گیا تھا تو یہ بارگاہی رسالت کے اندر حاضری دے دیتے حضور کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین یہی سب مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے تو یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی اہمیت سورہ فاتحہ کا اس کی شان اس کا مرتبہ مقام ایک اور حدیث سے آپ اندازہ کیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے ان دو نوروں کی آپ کو بشارت ہو تو وہ دو نور کون سے ہیں اس فرشتے نے کہا کہ ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یہ نور اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو نور آپ کو عطا کیے ہیں آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو یہ عطا نہیں کیے گئے یعنی یہ دو نور ایسے ہیں یہ دو ایسی خصوصیات ہیں اور یہ دو ایسی فضیلت والی چیزیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ عطا کی گئیں اور آپ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وال کے تبسل سے آپ کے آپ کی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو یہ عطا فرمائی ہے اور امت جو گئے وہ آج ان سے مستفید ہو رہی ہے ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے ایک اور حدیث پاک جس میں یہ بات حضرت عبی بن کاب ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہ فرمائی ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اس کو شفا اور اسی وجہ سے اس کا نام صورت الشافیہ بھی کہا گیا ہے اور سورت الشفا بھی اس سورہ مبارکہ کو یاد رہے مدنی چین کے ناظرین کے سورہ فاتیہ اس کے بیس نام ذکر کیے گئے ہیں اور اس میں باقاعدہ تطبیق بھی دی گئی ہے ان کے معنی کے اعتبار سے کہ سورہ فاتحہ کے جو اتنے متعدد نام ذکر کیے گئے کسی چیز کے بہت زیادہ نام ہونا یہ اس کی اہمیت اس کے شان اس کے مقام کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے متعدد نام کا ذکر کرنا اور ان کا باقاعدہ کتابوں میں ذکر ہونا روایات کے اندر ان کا بیان ہونا بیس نام تفصیر کے اندر اس کے ذکر ہوئے ہیں اور اکثر مفسرین نے اکثر کتب کے اندر باقاعدہ پندرہ اور بارہ یہ باقاعدہ ناموں کو ان ناموں کو ذکر فرمایا گیا ہے سورہ فاتحہ کے ناموں کو جس میں چند نام ہم عرض کرتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن پاک کی چونکہ یہاں سے تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اور قرآن پاک کی لکھنے کی گویا کہ ابتدا اس سے ہے تو اس لیے اس کو فاتحت الكتاب کہا جاتا ہے یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا کرنے والی آغاز کرنے والی اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام فاتحت الكتاب کتاب کے نام سے بھی ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا چونکہ الحمد للہ رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہے اس صورت کا آغاز ہے اور اسی وجہ سے اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا ایک نام صورت الحمد ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حمد اللہ تعالی کی تعریف پر یہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ قرآن پاک کی اصل ہے اس بنیاد اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اس سورہ, سورہ مبارکہ کو یعنی اپنے مضامین کے اعتبار سے اپنے مفاہیم کے اعتبار سے اور جو قرآن مجید کے اندر جو کتاب ہدایت ہے اور اس کے جو مضامین ہیں۔ چونکہ اس ہدایت کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے وحدہ اللہ شریک ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ذکر موجود ہے اور اس اعتبار سے اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور ان معانی کے اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے یہ سورت چونکہ ہر نماز میں بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے پڑی جاتی ہے اور یا یوں کہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو سب مسانی کہا جاتا ہے یعنی وہ آیات سات آتے جو بار بار پڑھی جائے یا وہ سات آیتیں کہ جو دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں یا ایک سے زائد بار جو نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ کو چونکہ بہت سے امور کی جامع ہے اس اعتبار سے اس کو کنز وافیہ اور سورہ کافیہ اس اعتبار سے ان ناموں کو بھی ذکر کیا گیا اور شفا ہونے کے اعتبار سے چونکہ روایت میں بھی ذکر ہے کہ سورہ فاتیہ شفا ہے بالکل اس سے بھی شفا بھی حاصل کی جائے اور اس اعتبار سے اس کا نام سورت الشفا ہے اور سورت الشافیہ بھی اسے کہا جاتا ہے دعا کے اعتبار سے سورہ فاتحہ چونکہ ایک طرح کی دعا بھی ہے اور دعا کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو سورت دعا بھی کہا جاتا ہے اور سورت تعلیم سورت المسلہ بھی کہا جاتا ہے سورت السوال بھی کہا جاتا ہے سورت المناجات بھی کہا جاتا ہے یعنی اتنے نام اس سورہ مبارکہ کے جو کتابوں کے اندر باقاعدہ ذکر ہیں اور جو اس سورہ مبارکہ کے بیان کیے گئے یہ جی ہاں سورت دعا ہے یعنی آدمی اس طرح توجہ بھی کرے جب نماز کی حالت میں ہے تو وہ سورہ فات بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے جی ہاں مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو کہا کہ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا آدھا آدھا کر دیا ہے اور اسلاد اس اس سے مراد فاتحہ کو لیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس سورج مبارکہ کا ایک نام جو ہے وہ اسلات اس بھی بیان کیا گیا ہے اس سورت کا ایک نام اصلات بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر نماز میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کی تکرار ہوتی ہے ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو ذکر کیا گیا تو کہا کہ یہ اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے اس صورت کو اور اس میں جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے میری سنا کو بیان کیا ہے اب یہ آیات مبارکہ الرحمان الرحیم مالک یوم کا نعبد و نابدیا کا نس یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے آدمی اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے اللہ کی رحمت کو ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن کی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کرتا ہے اس دن کی اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تذکرہ کرتا ہے اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی بندگی کا اور اپنا بندہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اپنے عابد ہونے کا یہ اقرار کرتا ہے اور رب کے آگے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں آجز ہوں میں منقصر ہوں میں انکسار والا ہوں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں, ہوں. تو ہی مالک ہے تو ہی مختار ہے تو ہی عبادت کے لائق ہے تیری ہی عبادت کی جائے گی تیری ہی بارگاہ میں میں حاضر ہوں تو آدھی صورت آدمی اللہ تبارک تعالی کے لیے گویا کے پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اور آگے جو صورت کا حصہ ہے وہ فرمایا کہ اح دن سروت المستقیم جب یہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اس میں احدین سرات المستقیم میں پھر آدمی ہدایت کے لیے سوال کرتا ہے اور وہ ہدایت کے لیے کیا سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کا سوال کرنا اح دن المستقیم سراۃ الذین انعمت علیہم غیر علیہم علیم بلب آمین اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یعنی یہ دعا مانگتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتح سورت العا بھی ہے یہ سورت کا اگلا حصہ اہدین شاء المستقیم دعا کا یہ پہلو انشاءاللہ ذکر کریں گے تو اس اعتبار سے یہ سورت سورہ دعا ہے تو مزید چین کے ناظرین جب ہم آ, اس سورت کو پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات کر رہے ہیں ہدایت طلب کر رہے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں سیدھے راستے پر مستقیم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو جب اس طرف ہماری توجہ بھی رہے گی تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر توجہ بڑھ جاتی ہے نماز میں ہمارے خیال ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو اگر وہ نماز کے ان معنی پر بھی غور رکھیں گے جو پڑھ رہے ہیں ان کے معنی اور مطالعے پر بھی غور رکھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر ان کا دل لگے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نماز میں ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جس کو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں یعنی چند اس کے مسائل بھی میں ارض کر دیتا ہوں سورہ فاتحہ نماز کے اندر اور اس کو پڑھا جاتا ہے حدیث پاک میں اس بات کی واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے چنانچہ جب ترمزی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کے جس نے ایک رکت بھی کوئی پڑھی اور اس میں ام القرآن کو نہیں پڑا منسل قرآن فلم يسلی. اللہ وراء ولیمام کہ جس نے ایک رکت بھی پڑی اور اس میں ام القرآن کی تلاوت نہ کی یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑی تو اس کی نماز نہ ہوئی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو ایک اور حدیث مبارک جس کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائے گی حضرت جابر ردی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی مروی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو امام ان الامام ات المامی لہو جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہے ایک اور روایت جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تقبیر کہو اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے و قُرِ لَهُ قرین لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا یہ واجب ہے امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا جاہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے یعنی جاہری نماز ہو یا صفری نماز ہو مغرب کی نماز ادا کی جا رہی ہے یا اثر کی نماز ادا کی جا رہی ہے باہر صورت مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے اپنی آواز کو قرات نہیں کریں گے خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے حاضر رہیں گے چاہے وہ آواز امام کی سن پا رہے ہیں یا امام کی آواز نہیں سن پا رہے امام با آواز بلند کت کر رہے ہیں جاہر سے کرات کر رہے ہیں یا جہر سے کعت نہیں ہو رہی باہر صورت وہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے رہیں گے روایت میں نے ارض کر دی کہ اس میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے امام کی قرات وہ مقتدی کی قرعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی روایت جس میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی کہ ام القرآن یعنی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو تو جن روایت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے جن میں بیان کیا گیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب منفرد نماز پڑھ رہا ہو یا امام مسلح امامت پہ اور وہی فاتحہ نہ پڑھے نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے تدی کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ خاموش رہے گا وہ نہ فاتحہ پڑے گا نہ کوئی اور صورت پڑے گا اس کے علاوہ بقیہ جو تسبیحات ہیں اتحیات ہیں تکبیرات گئے یہ ساری چیزیں مقتدی بجھا لائیں گے یہ پڑھنے کے احکام ہیں لیکن قرآن کی تلاوت قرآن کی قرآ یہ مقتدی کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے یہی موقف جو ہے وہ احناف کا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے ارشاد فرمایا الحمد العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے سب تعریفیں ہر طرح کی یعنی ہم اور تعریف کا حقدار اس کا مستحق اللہ تعالی ہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام آہ کمالات آہ کمالات اور تمام صفات کا جامع ہے اسی لیے تمام تر خوبیاں تمام تر تعریفیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہی ہیں یہاں پر یہ بات ہے کہ حمد کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا یہ حمد کہلاتا ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان سے یا دل سے یا آزاد سے اس کی تعظیم کو بجا لانا یہ شکر کہلاتا ہے تو ہم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں تو گویا کہ اس کے اندر یہ شکر والا بھی ایک معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا بھی ان احسانات کا احسانات کے مقابلے میں جو اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے اس کو شکر کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے اور شکر کی تعریف بھی یہی ہے یاد رکھیں کہ اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے بعض اوقات پالنے والے کی یعنی الحمدللہ رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والے کو اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ میں بھی اشاد فرمایا کہ رب ہم کما ربا یعنی سغیرہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو وہاں بھی یہی لفظ پرورش کے اعتبار پہ یہ استعمال ہوا ہے کہ جیسا انہوں نے مجھے پالا جیسا انہوں نے میری پرورش کی ہے پالنے والا حقیقی وہ اللہ ہی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ کسی کو پالتا ہے کسی کو رزق دیتا ہے یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ عام طور پہ بچوں کو ان کے ماں باپ پالتے ہیں کوئی سیٹ لوگ ہیں وہ گورابا کو پالتے ہیں ان کو کچھ دیتے ہیں سیٹ لوگ اپنے نوکروں کو اپنے خادموں کو ان کو وہ دیتے ہیں تو کیا فرق ہوگا دونوں کے اس پالنے میں فرق واضح ہے ماں اگر کسی کی پروش کرتے ہیں پالتے ہیں تو ماں کو بھی اپنے بچوں سے ایک غرض متعلق رہتی ہے اور وہ غرض کون سی متعلق رہتی ہے وہ اپنے بچوں سے کوئی نہ کوئی ایسی غرض کہ مستقبل میں جا کر یہ ہمارا سہارا بنیں گے مستقبل میں جا کر یہ ہماری مدد کریں گے مستقبل میں جا کر یہ ہماری ہیلپ کریں گے مستقبل میں جا کر یہ بڑھاپے میں ہمارا ہماری ہمارا سہارا بنتے ہوئے ہماری مدد کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو پروش کرتا ہے اللہ تعالی جو پالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ پروش اللہ کا یہ پالنا اپنے بندوں پر یہ محض احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی کسی طرح کی غرض نہیں ہے وہ مسلمانوں کو بھی رزق دیتا ہے وہ کافروں کو بھی دیتا ہے وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے یہ چرند پرند صبح ہر طرف پھیل جاتے ہیں لیکن سارے کے سارے اپنا اپنا رزق پا کر پھر ہی جو ہے وہ شام کو چین سے آرام لیتے ہیں اور سب کو اپنا اپنا رزق ملتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار لوگ کسی کو کچھ آج کھلاتے پلاتے ہیں تو ان کی ایک واضح غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام ہو لوگ ہماری شہرت اور ہمیں ذکر کریں کہ یہ ان کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں اس نام کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے تو لیکن یہ ایک غرض ساتھ اٹیچ ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو لوگوں کو عطا فرماتا ہے وہ بغیر کسی غرض کے ہے یہ محض اللہ تبارک وطالع کے احسان ہے اور جتنی اس پر تعریف کی جائے جتنی تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے وہ کم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے وہ جو کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جو کچھ پیے تو جو کچھ پیئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لائے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بجا لانا چاہیے جب کچھ کھائیں اللہ کی نعمت ملے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کیونکہ جب اللہ کا ہم شکر بجا لائیں گے لا ان شکر تم لا عظی دن اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا زیادہ کر دوں گا یعنی اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجانا ہے اور شکر کا یہ ہرگز مانا نہیں ہوتا کہ آدمی ہر طرح کی شکو شکایت کرتا ہوا ہر طرح کے لوگوں کو مختلف کوئی بھی موقع محل نہ چھوڑے ہر جگہ ذکر کرتا رہے یہ پرابلم فلاں جگہ یہ ہوا فلاں میرے ساتھ یہ معاملہ اور کئی معاذ اللہ اس طرح کے شکو شکایت میں اتنا آگے کراس کر جاتے ہیں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ماض اللہ سما ماض اللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے اور ایسے شکوے شکایت والے ایسے بھی جملے بول جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے تو ہمیں ان معاملات کے اندر ضرور ڈر جانا چاہیے اگر ہمارے اوپر کوئی کسی طرح کی آزمائش آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے <الصَّابرِين> قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات کر فرمائی ہے <وَالسَّمَرَاد> بشر <الصَّابرِين> کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کس چیز سے آزمائیں گے کبھی خوف ہوگا کبھی کھانے کی کمی ہوگی کبھی جان کی یعنی بچوں کی کمی ہوگی کبھی مال کی کمی ہوگی آزمائیں گے ہم اور آزمانے کے ساتھ کیا وہ بشیر صابن اور صبر کرنے والوں کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارہ دیجئے ان کو آپ خوشخبریاں دیجئے اور صبر نام ہی اسی چیز کا ہے اسی لیے فرمایا کہ صبر صدمے کا پہلے وقت کا صبر وہی صبر ہے یعنی آدمی جو گئے اسی وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے نہ کہ یہ کہ پوری طرح اس کا سب کو پھیلا کر اب اس کے بعد بیٹھ جائے کہ اب میں صبر ہی کر رہا ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ اس کو صبر کے نام سے نہیں کہا جاتا تو اس لیے صبر کرنا چاہیے روایت میں یہ بات انشاد فرمائے گی کہ ایک مختصر اور اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور جب وہ انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے فرشتوں میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح کو قبض کر لیا تو میرے بندے نے کیا کہا تو فرشت کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے نے تیری حمد بیان کی اور یہ کہا کہ یہ تیری حمد اس صورت میں بھی تیری حمد بیان کی حالانکہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اس محل اور اس گھر کا نام بیت الحمد یعنی تعریف کی وجہ سے اللہ کی حمد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ گھر اور یہ محل عطا فرمایا ہے تو جب کوئی پریشانیاں آ جائیں ایسی کوئی مصیبت والی گھڑیاں آ جائیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بچا لانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی رجوع کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہی بالکل مصیبتوں کو بھی دور فرمانے والا ہے آ, وہی ہے کہ جو ہم سے پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا وہ ہماری بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا وہ ہماری مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا اور وہ ہماری ان دنیاوی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہم سے دور فرمانے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عطا سے ہمارے اوپر ضرور یہ کرم فرمائیں گے لیکن ہمیں اپنے ان بزرگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے ہم اگر دیکھتے ہیں انبیاء کرام علی وسلام اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں اور خود ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں حضور علیہ صلاۃ وسلام کا یہ واضح فرمانا فرماتے کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا آپ اپنے بارے میں یعنی آپ نے بھی کتنی تکالیف کو برداشت کیا کتنی تکالیف اور مشقتیں آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے اشاعت کے لیے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو برداشت کیا اور ظاہری طور پر بھی جو مشقتیں تکالیفیں بالکل وہ بھی بہت سی تکالیف ہیں. آپ نے وہ بھی امت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی صبر کر کے اور وہ امت کو پیغام بھی پہنچایا جی ہاں مدنی چین کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر بسا اوقات کئی کئی ایام گزر جاتے تھے کئی کئی ایام گزر جاتے تھے کہ کبھی چولہ روشن نہیں ہوتا تھا چولہ تک یعنی روشن نہیں ہوتا تھا خجور پانی اور دودھ اسی سے ہی گزر بسر ہوتا تھا ہم اگر اس چیز پر ہی غور کر لیں تو شاید ہمارے کسی گھر میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا ہوگا کہ کبھی چولہا ہی روشن نہ آیا ہو سارا دن گزر گیا کھانے کی کوئی نوبت ہی نہ آئی ہو کھانا ہی نہ بنا ہو ایک ہم روٹی ہی نہ بنا سکیں ہم روٹی اور سالن ہمارے پاس نہ ہو شاید ایسا زندگی کا کوئی دن بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ نہ آیا ہو تو ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان پہلو کو بھی جب دیکھیں گے تو یقینا پھر ہمیں یاد آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں اور مصیبتوں کے وقت ہمیں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کا دامن بھی ہمیں کیسے پکڑنا چاہیے ایک اور روایت میں رشاد فرمایا جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمد کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالی کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے اور ایک اور روایت میں شاہ فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمد یعنی الحمد اللہ کی حمد ہے لیکن اس کو دعا بھی فرمایا گیا اور افضل ترین دعا فرمائی گئی ہے یعنی آدمی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے گویا کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں دعا بن جاتے ہیں تو جب یہ کلمات دعا بن جاتے ہیں ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور جس رب کی ہم حمد بیان کر رہے وہ رب ہماری حاجتوں کو زیادہ جاننے والا ہے وہ رب ہماری پریشانیوں کو زیادہ جاننے والا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا جس آدمی کو قرآن کی تلاوت نے مجھ سے مانگنے سے رو کے رکھا یعنی قرآن میں مشغول ہے اور دعا نہیں مانگ رہا روایت میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے بغیر مانگے عطا فرماتا ہے تو یہ والے وظیفے بھی ہمیں کرنے چاہیے یعنی یہ انداز بھی اختیار کرنے چاہیے قرآن پڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو جاننے والا ہے اللہ کی حمد کرتے رہیں اللہ ہماری حاجتوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمارے بیماروں پر اپنی نظر رحمت فرمائے اور ہم سب کو مشکل گھڑیوں میں بھی اللہ تعالی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی صحیح, صبر اور شکر کی صحیح دولت عطا فرمائے اور ہر وقت ہمیں حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثناء بیان کرنے والی اللہ تعالی ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں درود و سلام پڑھتے رہیں تلاوت و ذکر کرتے رہیں ان اللہ نزید سر فاتحہ کا آج ہم نے کچھ حصہ ذکر کیا اور صورفتح کے فضائل اور اہمیت آج ہم نے بیان کیے انشاءاللہ رضید اگلے سلسلے بھی اسی ٹاپک کے ساتھ سر فاتحہ کی اگلی آیات مبارکہ بطور خاص ایجا کا نابدو و ایجا کا جس کے اندر بطور خاص عبادت اور استعانت کا ذکر ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ نیکسٹ درس ہمارے شان نظول اس موضوع پر ہوگا امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور اس درس میں بھی شریک رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اس علم سے ہمارے سینوں کو نور اور منور روشن فرمائے عامر بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم